أو كالذي مر على قرية وهي خابية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميتعام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست ميتعام فانظر إلى طعامك بل شرابك لم يتسنه وانظر إلى حبارك ولنجحلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ينشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليقمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك, فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر بھی غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا پھر اللہ نے اس شخص کو سو سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم سو سال اسی طرح رہے ہو اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی اور دوسری طرف اپنے گڈھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنے قدرت کا ایک نشان بنا دیں اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں چرانچے جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے اعلی درجے کی حکمت والا بھی یہاں اللہ تبارک تعالی نے دو ایسے واقع ذکر فرمائے ہیں جن میں اس نے اپنے دو خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا پہلے واقع میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اس کے تمام باشندے مرکھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالی اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کو شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا اللہ تعالی نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ خود انہی کے اوپر موت تاریخ کر دی سو سال تک وہ موت کی حالت میں رہے اور پھر اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور یہ عجیب قدرت کا نظارہ ان کو دکھایا گیا کہ ان کا جو کھانا تھا وہ تو جوں کا تھا گلا سڑا نہیں تھا اور جس گدھے پر وہ سوار تھے اس گدھے کی حالت سڑ کر تباہ ہو گئی تھی اور اس کی ہڈی پسلی ختم ہونے لگی تھی انہیں ہڈیوں اور پسلیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح جوڑ کر ان کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا کہ وہ پھر ایک زندہ گزے کی صورت میں کھڑا ہو گیا یہ واقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہم نے اپنے قدرت کا ایک مظاہرہ اس اللہ کے بندے کے سامنے کیا تھا چنانچہ فرمایا کہ اوک لدی مرہ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا یہ اصل میں پیچھے جو علم طرح آیا تھا علم ترا الدی حاج ابراہیم کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے زلتلت دے دی تھی یعنی نمرود اسی کے اوپر یہاں پر اصف اڑا ہے کہ اوکل کیا تم نے اس شخص کے جیسے شخص پر اس جیسے شخص کے حال پر غور کیا کہ جو ا مر اعلی کریتن ایک بستی کے پاس سے گزرا تھا جبکہ وہ خاویتن علی عروشیہ جبکہ وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی یعنی یہ بستی اس طرح و نابود ہوئی پڑی تھی کہ چھتیں جب گر گئیں تو ظاہریں دیواریں بھی گر گئیں اور وہ بستی بوسیدہ حالت میں تھی وہاں کے لوگ مر تھپ چکے تھے وہاں سے انصاحب کا گزر ہوا اب یہ بستی کون سی تھی اور یہ صاحب کون تھے اس کی تعریف قرآن کریم نے نہیں کی کہ یہ کون تھا بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا اور یہ صاحب جو گزر رہے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عزیر یہ حضرت ارمیا علیہ سات و السلام تھے لیکن نہیں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کون تھے اور بستی کون سی کی؟ تھی کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر تعین نہیں فرمائی اور نہ اس کھ کھوج میں پڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا میں بھی کر کے دکھایا بعض اپنے بندوں کو جس میں ہم نے ان کے سامنے منداف زندہ کیا تو یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ کا ایک مظاہرہ تھا اس وہ بات اس تعین کے بغیر بھی واضح ہے کہ یہ کون صاحب تھے اور وقتی کون سی تھی البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے کیونکہ اول تو اس آیت میں سراہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے دین اس طرح کے واقعات انبیاء کے ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں جیسا کہ آگے میں یاد کروں گا انشاءاللہ اللہ پھر آگے فرمایا کہ قال انا یہ حاضی اللہ باد موتیا ان صاحب نے جو بستی کے بعد سے گزر رہے تھے یہ کہا کہ ان کہ کس طرح یس زندہ کرے گا حاضی اس بستی کو اللہ بادموتیا اس کے مرنے کے بعد یہ سوال کسی انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ ایک تعجب کا اظہار تھا کہ اللہ اتنی بری طرح بستی تباہ ہوئی پڑی ہوئی ہے کس طرح اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا یہ ایک تعجبر حیرت کا اظہار تھا فما تہ تو اللہ نے اس کو موت دے دی می اط عام ایک خلصال تک سما تھا پھر ان کو اٹھا دیا یعنی دوبارہ زندہ کر دیا کالکم لب جب وہ زندہ ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کم لبس تھا تم اس حالت میں یعنی موت کی حالت میں کتنے عرصے رہے ہو قالا تو اس کے جواب میں کہا لبیس او بعض یو میں یا تو ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں یعنی ان کو سو سال کا جو عرصہ جو موت کی حالت میں گزرا تھا وہ سارا کا سارا عرصہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری ایک دن یا دن کا کچھ حصہ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی میں رہا ہوں حالانکہ حقیقت میں وہ سو سال رہے تھے غالب الب اس کا میات تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم سو سال اسی حالت میں رہے ہو اور سو سال اس حالت میں رہے ہو اور اس کے بعد تمہیں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا تو یہ در حقیقت بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات پر مطلع فرما رہے ہیں کہ انسان کی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جیسے عالم برزق تو وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ انسان سے گزر جائے گا ورنہ بعض اوقات انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں پھر موت آئے گی پھر عالم برزق ہوگا وہ عالم برزخ قیامت تک جاری رہے گا پھر قیامت آئے گی پھر حساب و کتاب ہوگا پھر حش نشر ہوگا اور اس کے بعد پھر کہیں معاملہ جنت یا درزخ کا آئے گا تو یہ تو جنت اور دوزخ کا معاملہ تو بہت دور ہو گیا لیکن اللہ سے وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو جس طرح اس شخص کو سو سال کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا ایسا لگا جیسے کہ ایک دن گزرا اسی طرح عالم برزخ کی جو زندگی ہے جب انسان مرے گا تو اس کے بعد عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ اس کو بہت مختصر معلوم ہوگی بلکہ دنیا کی زندگی بھی مختصر معلوم ہوگی جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک ہی شام رہے تھے یا صرف صبح کے وقت میں رہے تھے تو وہ انسان کو وہ سارا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا معلوم ہوگا اور اس کے نتیجے میں وہ بڑی سی بڑی بدت کو مختصر مدت سمجھے گا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنزور اللہ تعامی کا و شرابی کا لمی اب اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ان کے سامنے کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو سو سال بڑے رہے ہو موت تمہارے اوپر سو سال تاری رہی ہے اب ذرا تم اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھو جو تم اس وقت میں جبکہ موت تمہارے اوپر تاریخ کی گئی تھی اس وقت تمہارا جو کھانا تمہارے ساتھ تھا یا پانی کی جو چیز تمہارے ساتھ تھی ذرا اس کو دیکھو لم نہ وہ بالکل بھی سڑا نہیں خراب نہیں ہوا کھانا جھونکتوں ہے پانی جھکتوں ہے ایک طرف کھانے کو تو ہم نے اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اس کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا دوسری طرف منظور اللہ اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جس کو سواری کر رہے تھے اس وقت تو اس گدھے کا تو مرکھپ کے برا حال ہو گیا تھا اس کے سارے اجر پنجر ڈھیلے ہو گئے تھے اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہی گل سڑ کر ختم ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا ایک یعنی یہ مشاہدہ کرا دیا کہ کسی چیز کا گلنا سڑنا یہ بھی ہمارے حکم سے ہے اور کسی چیز کا باقی رہنا اپنی حالت پر یہ بھی ہمارے حکم سے ہے تو ہم تمہیں دونوں چیزیں دکھا دیتے ہیں کھانا تو حالانکہ جلدی تباہ ہوا کرتا ہے جلدی گلا سڑا کرتا ہے لیکن یہ تو سو سال تک ہم نے محفوظ رکھا ہے اس طرح کہ نہ اس میں کوئی سڑان پیدا ہوئی ہے نہ یہ کوئی کی طرح گلا ہے اپنی اصلی حالت میں ہے اسی طرح پانی کی لیکن دوسری طرف گدھا اب گدھے کو تو بوسیدا ہونے میں اور گلنے سڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھانے کو ہم نے باقی رکھا اور گدھے کو گلہ سڑا دیا اور بری حالت اس کی ہو گئی اور یہ کیوں کی ہمیں ولی نہ جانا کا کائے کر اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں لوگوں کے سامنے ایک واضح نشان ہو کہ دیکھو اللہ کے کسی بندے کے سامنے اللہ تعالی نے مرزے کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی آنکھوں سے دکھا دی تھی منظور اضام اور دیکھو ذرا ہڈیوں کو کہ کئی فرنفیز ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں سما نکسوہا لہما پھر ان کو گوشت کا لباس پہنا ہیں سے ایسا ہی ہوا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح تازہ ہو گئی اور پھر ان کے اوپر کس طرح گوشت چڑھ گیا اور غرہ اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو کر کس طرح کھڑا ہو گیا یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی فلا تو جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ تو اعقال تو انہوں نے کہا اعلم تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے کہ ان اللہ کل الشعین قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی ایمان تو تھا ہی لیکن اب وہ علم القین حاصل ہو گیا عین ال حاصل ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا مظاہرہ فرمایا تھا دوسرا واقعہ آگے حضرت ابراہیم عصد السلام کا بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علط السلام نے اللہ تبارک وطالعہ سے یہ کہا تھا کہ رب ارینی کئی پر توفیل کہ اے میرے پروردگار ذرا مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں جیسے کئی فارتویل بہتا یہ سوال مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق ہے یعنی یقین تو حضرت ابراہیم علیہ وسلم کو پکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہیں لیکن بعض جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی نہیں ہوتی اس کا مکمل یقین ہونے کے باوجود اس کی کیفیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا اور اس کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کیفیت کا بھی پتہ لگائیں ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوگی کس طرح زندہ کریں گے لگا کال اولم تم تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے کال بلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان کیوں نہ رکھتا بلاک لیا تمائن نقل بھی لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے اس سوال و جواب کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی انہیں اللہ تعالی کی قدرت کامیاب پر پورا یقین تھا لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں اور جیسا میں نے ارض کیا کہ اس کی جو خاص کیفیت ہے وہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے یہی مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پالا تو اللہ سے بارک نے فرمایا فخر تو چونکہ تم یہ کیفی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اب تم چار پرندے لو فصر ہن نہ ان کو اپنے اپنے سے مانوس کر لو سر ہن نہ ہے ان کو ہلا لو اپنے ساتھ مانوس کر لو جیسے کوئی جانور آج بھی پالتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے وہ جانور اس کو پہچاننے لگتا ہے اور بندہ اس جانور کو پہچاننے لگتا ہے اس طرح کی صورت پیدا کر لو کہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے مانوس ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ان کو مرنے کے بعد زندہ کر کے بلائیں گے تو اس وقت تم پہچان سکو کہ واقعی وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹا تھا جن کو میں نے دبا کیا تھا سمج ال عل جبل منہ میں جوتا پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو یعنی ان کو پہلے زبا کرو زبا کر کے ان کا ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو ایک حصہ ایک پہاڑ پر دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پر سمت النا پھر ان کو بلاؤ تو یا تینا کا سایہ تو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نبی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق چار پرندے لیے اور ان کو ذبح کر کے ان کے مختلف حصے چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے پھر ان کو پکارا تو حضرت حسن نے رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی پر سے پر خون سے خون گوشت سے گوشت مل بلا کر سب اپنے اپنی اصلی حیات میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ تو اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اے ابراہیم قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور سارے جسموں کو جمع کر کے ہم ایک دم سے ان میں جان ڈال دیں گے پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ان پرندوں کے بارے میں فرمایا کہ یا کا یعنی وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے اڑتے ہوئے نہیں فرمایا تو اڑتے ہوئے آئیں گے بظاہر وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں اگر اڑ کر آ رہے ہوں تو اس میں نظروں سے اوجل ہونے کا بھی امکان ہے نیچ دوسرے پرندوں کے ساتھ خلطمل ہونے کا بھی امکان ہے خوشخبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹ کر پہاڑ پر رکھا تھا یہ کوئی اور پرندے آ گئے ہیں اس کے برخلاف زمین پر چل کر آنے جب وہ زمین پر چل کر آئیں گے زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے تو سامنے رہیں گے اور اس میں کسی اجتباح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو یہ مشاہدہ کرا دیا پھر فرمایا والم اللہ عزیز الحکیم اور یہ بات یاد رکھو یہ اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت اعلی درجے کا صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلی درجے کی حکمت والا بھی ہے اقتدار والا ہے اس کا مزارہ تم نے ابھی دیکھ لیا کہ کس طرح مردوں کو اللہ تعالی نے زندہ شرمایا لیکن ساتھ ہی حکمت والا بھی ہے یعنی اس کی اپنی حکمت سے وہ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اپنی قدرت کا مشاہدہ آنکھوں سے کرا دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں کراتا یعنی اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی چھک کی گنجائش سکتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر مقوب ہے تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی تو حضرت ابراہیم ایسلام کو اللہ تعالی نے یہ منظر دکھایا لیکن ساتھی فرمادیا کے یاد رکھنا کہ ہمیں اقتدار تو ہے مگر ہماری حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ ہر ایک آدمی کو نہ کرائیں تمہیں خاص طور پر کرا دیا گیا یہ ہے اس آیت کی بہت واضح تفسیر جو قرآن کریم کے اسلوب کے بھی عین مطابق ہے اور عربی زبان کے محاورات کے بھی مطابق ہے بعض وہ لوگ جو خلاف عادت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں انہوں نے اس آیت میں بھی ایسی کھینچتان کی ہے جس سے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ پرندے واقع تن مر کر زندہ ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو اور پھر پہاڑوں پر رکھ دو پھر جب تم بلاؤ گے تو وہ چلے آئیں گے تو جس طرح تم نے ان پرندوں کو مانوس کر کے بلایا تو وہ چلے آئے اسی طرح ساری روحیں جو ہیں وہ ہماری ہم نے اپنے آپ سے مانوس کر رکھی ہے جب چاہیں گے ان کو بلا لیں گے تو یہ تفصیل بات لوگوں نے کی ہے یہ اس لیے کہ تاکہ یہ خلاف عادت بات کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے یہ ماننی نہ پڑے لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات بالکل بحیر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ یا ان کی فرمائش یہ تھی یہ اللہ جو کیفیت ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالی نے اس طرح کر دیا کہ یہ کہہ رہے کہ پرندوں کو وہاں بٹھا دو اور پرندوں کو بلا لینا وہ زندہ پرندے تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے تو یہ بات تو ہر کھلاڑی کر سکتا ہے اور ہر آدمی کے سامنے مشاہدے میں آتی ہے ابراہیم نے اسد السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ان کو کیا مشاہدہ کرایا گیا دوسرا یہ کہ قرآن کریم بتایا کہ ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو یعنی کہا کہ ایک ایک پرندہ پہاڑ پر رکھ دو ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو یعنی جس کے مانے ہیں کہ اس کو کاٹ کر اس کا ایک, ایک حصہ وہاں پر رکھو پھر ہم اس کو اکٹھا جمع کر کے لے آئیں گے لہذا جو شخص بھی عربی زبان کے محاورات اور عالیب سے واقف ہو وہ اس قسم کی بیجا تعبیرات سے اجتناب کرے گا اور کسی طرح بھی وہ قابل تسلیم نہیں سمجھی جائیں گے قرآن کریم کا جو پورا سیاق ہے اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا اسلوب ایسی قابلات کی واضح تردید کرتا ہے